اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذالقب انزین کفربا باطلا و انََذین آمنح مرب مربم کا الله رب اللہ سے محمد مدنی سورت ہے اور اس صورت کا نام سورت القتال بھی ہے یہ دو نام یہ روایات میں آتے ہیں سورہ محمد اور سورت القتال محمد نام دوسری آیت میں ذکر ہے جب قتال کا ذکر یہ بھی آتا ہے آیت نمبر بیس میں جس سے صورت کے مقصد کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے مدنی سورت ہے اور پچانوے نمبر سورہ حدید کے بعد نازل ہوئی ہے نزولاً پچانوے نمبر سورہ حدید کے بعد جبکہ قرآن مجید کی ترتیب میں سینتالیسویں نمبر پہ ہے سورہ احقاف کے بعد ہم ہر سورت کے آغاز میں بعض ضروری امور ذکر کرتے ہیں امور خمسا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی اور ترتیب مصحفی میں اور ترتیب نزولی میں کون سے نمبر پہ ہے دوسری بات جو ہر صورت کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہے ربط اور مناسبت ماقبل کے ساتھ تو سورہ محمد کا ماقبل صورت اور صورتوں کے ساتھ یہ جی کئی وجوہ سے ربط ہے یہ جی ایک ربط ماقبل صورتوں میں حوامی میں صبا میں چونکہ مقصد ایک تھا توحید کو ثابت کیا گیا دلائل کے ساتھ بھی اور شبہات کے جوابات بھی دیے گئے تو اب اس صورت میں ترغیب علقتال ہے ایمان والوں کو کہ جب مسئلہ توحید واضح ہوا اور دلائل کے ساتھ کوئی شبہ وہ باقی نہ رہا شرک کی تردید ہو گئی اور کوئی شبہ باقی نہ نہیں رہا اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے ساتھ جہاد کریں اور جہاد کے ذریعے شرک کا خاتمہ کریں یہ بالکل ایسا ہی انداز ہے جس طرح سورہ انفال کو سورہ آراف اور سورہ انعام کے بعد ذکر کیا گیا تھا سورہ انعام میں رد شرک دلائل اقلی کے ساتھ تھا سورہ آراف میں دلائل نقلیہ کے ساتھ اور توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا تو سورہ انفال میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں مقصد ہے القتال فی سبیل اللہ تعالی یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کے بغیر غیروں کو پکارتا ہے تو وہ بڑا گمراہ ہے ومنسیب يَوْمِ اللہ یہ <تصفيق> تو اس صورت میں یہ کفر اور شرک کی وجہ سے اعمال کے برباد ہونے کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے جی کہ جب عقیدہ شرک کا ہو عقیدہ کفر کا ہو تو پھر ایسے عقیدے کے ساتھ اعمال باقی نہیں رہتے بلکہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں منکرین کے اعمال کے برباد ہونے کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے شرکیہ اور کفری عقیدے کے ساتھ اعمال باقی نہیں رہتے اور صورت کے آغاز سے ہی یہ بات کی جاتی ہے عدل یا گزشتہ صورت میں تیسرا ربط گزشتہ صورت میں جنت کا ذکر کیا گیا اجمالاً جنت کا ذکر کیا گیا اجمالاً آیت نمبر چودہ میں آیت نمبر انیس میں تو اس صورت میں جنت کی تفصیل کی جا رہی ہے آیت نمبر پندرہ میں اور جنت کی جو نہریں ہیں ان کی تفصیل وہ بیان کی جاتی ہے یا گزشتہ صورت میں جنات کا انقیاد ذکر کیا گیا قرآن کو کہ جنات قرآن کے کتنے منقاد تھے اور انہوں نے کیسے انقیاد کی ہے اور انہوں نے جی کیسے اللہ کی کتاب کی تابیداری کی ہے آیت نمبر 29 میں اس صورت میں یہ اس ابن آدم کی مذمت کی جاتی ہے کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا غور اور فکر نہیں کرتا آیت نمبر چوبیس میں یہ اس ابن آدم کی مذمت کی جا رہی ہے اور منافق کہ اس کے دل کو تالا لگا ہوا ہے اور وہ قرآن میں تدبر اور غور اور فکر نہیں کرتا یا گزشتہ صورت میں یا گزشتہ صورتوں میں حوامیم میں چونکہ ایک ہی دعویٰ تھا اور خصوصاً گزشتہ صورت میں جو ماضی کی اقوام تھیں تو ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا کہ پہلے پہل یہ جی ان قوموں کو اللہ خود ہلاک کرتا تھا کہ جو مخالفت کرتے تھے حق کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے پیغمبروں کی مخالفت کرتے تھے لیکن اس صورت میں جو موجودہ اقوام ہیں تو ان کی ہلاکت کا جو انداز ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے طریقے پر ہے جس طرح سورہ توبہ میں قرآن نے ذکر کیا تھا قاتلوہم یو آز بحم اللہ بیدی بی کم ان کے ساتھ لڑو اور ان منقرین کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دیتا ہے تو اس صورت میں ماضی کی اقوام کے برعکس موجودہ منقرین کی ہلاکت کا جو دوسرا انداز ہے وہ ہے ایمان والوں کے ہاتھ جہاد کے ذریعے کفار کی ہلاکت تو یہ ذکر کیا جاتا ہے یا گزشتہ صورت میں آخر میں کہا گیا بالکل آخری جملہ آیت نمبر پینتیس فہل یوہل کو القوم الفاصون کہ ہلاک نہیں کیے جاتے مگر وہ فاسق اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے تو اگر درمیان سے سورہ محمد کی بسم اللہ نکال دی جائے تو یہ عن اللہ دینہ کفر و سدو عنصب یہ اسی کی تفصیل ہے اور اسی کا تسلسل ہے کہ یہ فاصق یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ہلاک کرتا ہے تو اللہ یہ اسی کی تفصیل ہے اور اسی کا تسلسل ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے توحید سے عن سبیل اللہ اور وہ اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے توحید سے قرآن سے منع کرتے ہیں تو یہ فاسق یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے اعمال یہ برباد ہیں ان کے اعمال یہ برباد ہیں تو گزشتہ صورت کے آخری جملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا گزشتہ صورت میں اللہ نے فرشت... یہ جنات کے بیان میں جنات کے بیان میں آیت نمبر بتیس میں جنات نے اللہ کا استغناء ذکر کیا تھا مخلوق سے وَمَلَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرُضِ ولی صلا مند نہیں اول <اولیاء> کہ جو اللہ کے داعی کی نہیں مانتا تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے اور یہ اللہ کا استغنا ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کو کمزور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے بغیر کوئی مددگار ہوگا اور اللہ اپنے مخلوق سے مستغنی ہے اس صورت میں یہی مضمون آیت نمبر اٹتیس میں دیگر الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم تم اپنی روش تبدیل نہیں کرتے یستبدل طب دل ثم لا ملا امثالکم تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوگا یا یہ ربط اس انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ صورت میں جنات کے ذریعے کہ اگر انسان یہ اللہ کی تاب نہ کریں تو اللہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے جیسے گزشتہ صورت میں جنات کی تاب وہ ذکر کی گئی انسانوں میں اگر کوئی اللہ کی تابے نہ کرے تو اللہ یہ تابے اور یہ دین کی خدمت یہ جنات سے اور دیگر مخلوق سے بھی لے سکتا ہے یا گزشتہ صورتوں میں مشرقین کے شبہات کثرت سے ذکر کیے گئے تو اب آنے والے تین صورتوں میں یہ مدنی صورتیں ہیں سورہ محمد سورہ فتحہ اور سورہ حجرات ان میں زیادہ تر بیان منافقین کا ہے زیادہ تر بیان منافقین کا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر تیرہ میں ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی کہ جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں جو لوگ عقید توحید پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے امن ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے اس صورت میں ڈٹھنے والے میدان جہاد میں ڈٹھنے والے مجاہدین اور شہداء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر چار تا سات میں اس صورت میں میدان جہاد میں ڈٹنے والے یعنی وہ شہداء ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اللہ کے دین پر ڈٹتے نہیں ہیں اور وہ پھسل جاتے ہیں امتیازہ تو سورت ممتاز ہے سورت ممتاز ہے امیر حرب کے اختیار پر سپاسالار کے اختیار پر کہ جنگ کے بعد قیدیوں کے بارے میں اسے اختیار ہے کہ آیا وہ یہ انہیں مفت میں چھوڑتا ہے یوں ہی احساناً انہیں آزاد کرتا ہے یہ اختیار بھی ہے اور یہ اختیار بھی ہے کہ ان سے فدیہ لے جس طرح بدر میں مشرقین مکہ سے فدیہ لیا گیا تھا اور بدلے میں انہیں چھوڑا گیا تھا یا یہ قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے فدہ یہ عوض کو کہتے ہیں بدلے کو کہتے ہیں تو بدلہ یہ قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے بھی ممکن ہے جو پرزنرس آف وار ہوتے ہیں ان کا ایکسچینج ان کا تبادلہ اور یا یہ کہ ان سے فدیہ جو تاوان جنگ ہے تو وہ ان سے لیا جائے تو امیر حرب کا یہ اختیار یہ اس صورت میں ذکر ہے آیت نمبر چار میں یا صورت ممتاز ہے جنت کی چار قسم کی نہروں کے بیان پہ جنت کی چار قسم کی نہروں کے بیان پہ آیت نمبر پندرہ چار قسم کی نہریں یہ قرآن میں یوں ایک آیت میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے یا صورت ممتاز ہے یہ قرآن میں تدبر نہ کرنے والے قرآن میں تدبر نہ کرنے والوں یہ ان کا حال دل کے تالوں کے ساتھ کن کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے یہ تعبیر کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یہ اس صورت میں ذکر ہے کہ ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں آیت نمبر چوبیس میں صورت کا مقصد دعویٰ صورت کا مقصد ہے القتال فی سبیل اللہ جس طرح سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے اس صورت کا نام ہے صورت القتال یہ سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے القتال تال فی سبی للہ الفی سبی للہ و احوال المنافقین و ترغیب کے تال فی سبیل اللہ اور منافقین کے احوال اور ترغیب الْإنفاق ہے تقسیم صورا سورت دو حصوں میں تقسیم ہے اور یہ سورت اٹھتیس آیات پر مشتمل ہے جو آدھی آیات ہیں یعنی آیت نمبر انیس تک تو یہ سورت کا پہلا حصہ ہے جس میں سورت کا اصل دعویٰ ذکر کیا گیا ہے القتال فی سبیل اللہ اور آیت نمبر انیس میں دعوی توحید ذکر کیا گیا ہے تفریان یعنی سورت کے اس پہلے حصے پر بطور نتیجہ کے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جہاد دراصل یہ اسی توحید کے لیے ہے کسی اور مقصد کے لیے نہیں اور صورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 38 تک اختتام تک دوسرے حصے میں منافقین کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں اور آخر میں ترغیب للفاق ہے اور آخر میں ترغیب علفاق ہے صورت کا آغاز تخویف کے ساتھ کیا گیا ہے یہ الدین کفرو عن سدو اللہ وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے گزشتہ صورت میں توحید کا بیان تھا یا گزشتہ صورت میں قرآن کی ترغیب حوامی میں سب آثاروں میں قرآن کی ترغیب دی گئی تو کفرو سے مراد گزشتہ صورتوں کے مضمون سے انکار ہے کفرو وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا ہے قرآن سے وہ سدوآنصبی اللہ اور روکا ہے اوروں کو صد یہ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے اگر لازمی ہو تو مانا یہ کہ وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں توحید سے وہ سدو انصبی اور روکتے ہیں اپنے آپ کو انصبی لاہ اللہ, اللہ کے دین سے ایمان نہیں لاتے حق قبول نہیں کرتے تو صد لازمی یعنی اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اگر یہ متعدی ہو جائے تو پھر مانا یہ اور روکتے ہیں اوروں کو عن سبیل اللہ اللہ کی اللہ کی راہ سے یعنی اللہ کے دین سے عن سبیل اللہ اس کا اطلاق اسلام پہ ہوتا ہے قرآن پہ ہوتا ہے وہ سدو عنصبی اللہ بعض اوقات انسان کو یہ ان لوگوں پر افسوس آتا ہے کہ جو سبیل اللہ صرف یہ اپنے اس مخصوص طریقے کو بعض لوگ صرف سیروزوں اور چلوں اور چار مہینوں کو ہی اللہ اللہ کی راہ اور اللہ کا راستہ قرار دیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں اور حدیث میں کہیں پہ بھی ان چیزوں کو سبیل اللہ نہیں کہا گیا لیکن ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایک بندہ اخلاص کے ساتھ محنت کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سبیل اللہ کا اطلاق قرآن میں دین پر ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں اسی طرح سبیل اللہ کا اطلاق اخلاص پہ ہوتا ہے سبیل اللہ کا اطلاق قرآن پہ ہوتا ہے سبیل اللہ کا اطلاق جہاد پہ ہوتا ہے تو ایک بندہ ان چیزوں کو ان سے آنکھیں بند کر لے اور صرف اپنے مخصوص طریقوں کو وہ سبیل اللہ کہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے وہ سدو آنسبی اللہ اور وہ روکتے ہیں اوروں کو عن سبیل اللہ یہ اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے تو عد اللہ برباد کیے ہیں اللہ نے آما ان کے اعمال ان کے اعمال اکارت ہیں اور ان کے اعمال برباد ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے یہ عد اللہ اس کے دو معنی مراد ہیں یا تو یہ کہ کفر کی وجہ سے انسان نے جو نیک اعمال کیے ہیں تو کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ وہ نیک اعمال ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ اکارت ہیں اور وہ برباد ہیں اور وہ ضائع ہیں جیسے قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے شرک کے ساتھ اعمال برباد ہیں یا سورہ کہف میں ذکر کیا تھا فلانوکی ملحم یوم قیامتی وزنا فلانوکی ملحم یوم ملقیامتی وزنا ذرا دیکھ لیں سورہ کہف وہاں پہ یہ مضمون ذکر کیا گیا تھا سورہ کہف بالکل آخری پیج پہ سورہ کہف آیت نمبر ایک سو پانچ ون زیرو دیکھ لیں آیت نمبر ایک سو تین سے ون سے یہ قل کہہ دیجئے پیغمبر حلنب بکم بالعسری اعمالا کیا میں خبر دوں تمہیں بال اعمالا اس گاٹے اس عمل کے اعتبار سے گھاٹے والے لوگوں کے بارے میں کہ جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ جو عمل کے اعتبار سے گاٹے اور نقصان میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں فی الحیات دنیا کہ برباد ہے ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں وہم ہم انہم صبون ان اور ان کا یہ خیال اور گمان ہے کہ وہ اچھا عمل کرنے والے ہیں شیطان نے بٹکایا ہے اور بہکایا ہے الا کلدین کفروب آیات رب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اپنے رب کی آیتوں کا قرآن کے منکر ہیں ولقائی ہی اور اس کی ملاقات کے منکر ہیں فہبت اعمال تو برباد ہیں ان کے عمل فلانوکی ملحم یومل قیامت وزنا تو ہم کھڑا نہیں کریں گے ان کے لیے بروز قیامت وزن ان کے اعمال کا تول تولنا جو ہے ان کا ان کے عمل کا وہ نہیں ہوگا کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کے اعمال رائے گا اور برباد ہیں تو ان کے لیے میزان وہ کیا کھڑا کیا جائے گا تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے ادل برباد ہیں ان کے اعمال یا اس کا دوسرا معنی عمل سے مراد ان کی وہ تدبیریں خفیہ تدبیریں اور ان کی جو چالیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنہوں نے انکار کیا ہے توحید اور قرآن سے اور غیروں کو اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے منع کرتے ہیں تو ان کی اگر خفیہ تدبیریں ہیں تو وہ سارے رائگاں اور اکارت برباد چلے جائیں گے یعنی وہ حق کے مقابلے میں وہ ٹک نہیں سکیں گے بلکہ ان کے منصوبے یہ برباد ہیں عداللہ عام تو برباد ہیں ان کے منصوبے ان کے عمل یعنی ان کے منصوبے اور ان کی تدبیریں وہ برباد ہیں اب اس کے مقابلے میں بشارت ایمان والوں کو ولدین عامن عاملحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ کی توحید پر وہ عاملحاتی اور انہوں نے عمل کی نیک پیغمبر کی تابداری کی اخلاص کے ساتھ عمل صالح میں اخلاص بھی شامل ہے اور پیغمبر کی تاب داری بھی امنو بیما نز لال محمد اور ایمان لائے اس کتاب پر نز کہ محمد نازل کی گئی ہے اعلیٰ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر ایمان بھی لائے کیوں یہ قرآن پر ایمان کیوں لائے وہ الحق میں رب اس حال میں کہ یہ قرآن حق ہے میر رب ان کے رب کی جانب سے یہ قرآن حق ہے اور برحق کتاب ہے سورہ بقرہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں یا 63 تریاس میں وہاں پہ ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ان انلدین آمنوا و عاملحاتی کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا نیک تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ آخری پیغمبر اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس آیت کا مزداخ یہودی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی ایمان لائے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں نیک تو ہم نے اس آیت میں تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہ وہ بے وقوف یہ بات کر سکتا ہے کہ جو قرآن کی دیگر آیات سے واقف نہ ہو اور ہم نے متعدد آیات ذکر کی تھیں یہ بھی انہی میں ایک آیت ہے کہ صرف ایمان اور عمل صالح یہ کافی نہیں بلکہ اس میں آخری پیغمبر پر جو نازل کردہ کتاب ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے یہاں پہ قرآن کہتا ہے ودین الصلحات اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اللہ کی توحید پر اور عمل کی انیک ومنو بیمان الزلال محمد اور اور یہ تخصیص بادت تعمیم ہے وہ آمنو بیمان محمد اگرچہ پہلے آمنو میں یہ شامل ہے لیکن بالخصوص اور ایمان لائے اس کتاب پر کہ جو اتاری گئی ہے کہ جو بھیجی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں کہ یہ قرآن حق ہے ان کے رب کی جانب سے تو ان کا بدلہ کیا ہے بشارت کیا ہے یہ کف فران سات دور کر دیں گے اللہ ان سے سی ان کے گناہ سیاحت کا اطلاق یہ دنیاوی تکالیف پر بھی ہوتا ہے اور سیاحت کا اطلاق یہ گناہوں پر بھی ہوتا ہے دونوں مراد ہیں اور یہ ایمان کے فوائد میں سے ہے کفرآن ہم سی آتے ہم تو دور کر دیں گے اللہ ان سے سی ان کی تکالیف وہ جو دنیاوی تکالیف ہیں اللہ ان سے دور کر دیں گے یا دوسرا معنی مٹا دیں گے اللہ ان سے سیاح ان کی برائیاں اور ان کے گناہ وہ مٹا دیں گے وہ اسلح اور درست کر دیں گے اللہ بالہم ان کا حال یہ اللہ ان کا حال وہ درست کر دے گا کیا مطلب بالہم۔ تابین سے اور صحابہ کرام سے یہاں پہ مختلف الفاظ نقل ہے ساروں کا حاصل ایک ہے اور درست کر دے گا اللہ ان کا حال ان کا حال اللہ درست کر دے گا یا تو مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو درست کر دے گا ان کی نیتوں کی اصلاح کر دے گا اور یا واسلہ بالحم اللہ ان کا حال درست کر دے گا مطلب یہ انہیں نیکیوں کی مزید توفیق دے گا نیکیوں کی مزید توفیق دے گا اسی طرح اللہ ان کے حال کو درست کر دے گا اور زمین میں اللہ کا حکم پھیلانے کی توفیق اللہ انہیں دے گا یہ تمام مراد ہیں واصلح بالہم اور درست کر دے گا سنوار دے گا اللہ ان کا حال الذین کفرو ظالقہ میں اشارہ اور اس صورت میں یہ ذالکہ یہ علت بار بار آئیں گی اور اس میں بعض اوقات معنی میں انسان کو اگر صحیح طور پر یہ ماقبل کے ساتھ موقع اور محل کے ساتھ نہ لگایا جائے تو انسان کو معنی کی سمجھ نہیں آتی اب یہاں پہ ذالکہ یہ اس میں اشارہ ماقبل میں کفار کے اعمال کا ضائع ہونا اور برباد ہونا وہ ذکر کیا گیا پہلی آیت میں ادل تو ذالکہ میں اشارہ کفار کے ان اعمال کی بربادی کی طرف بھی ہے اور پھر اگلی دوسری آیت میں ایمان والوں ایمان والوں یہ جی ان کے گناہوں کا معاف ہونا اور ان سے دنیاوی تکالیف کا دور کیا جانا اور ان کے حال کی اصلاح واسل بالہم ظالقہ میں اشارہ ان تینوں چیزوں کی طرف ہے اور یہاں پہ ایمان والے وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ میں کفار ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے ظالقہ یہ ما قبل یعنی یہ کفار کے اعمال کا برباد کیا جانا پہلے کافروں کے ساتھ لگا لیں ذالکہ یہ کفار کے اعمال کا برباد کیا جانا بے اندین کفرتبا الباطلا یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے قرآن سے جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے اتبا الباطلا وہ انہوں نے تابداری کی ہے باطل کی وہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ باطل کے پیچھے جا رہے ہیں باطل کے پیچھے جا رہے ہیں اور قانون یہ ہے کہ جو باطل کے پیچھے وہ چلے اور باطل کی پیروی کرے تو اس کا عمل وہ مردود ہے اسی لیے اللہ نے ان کے اعمال کو اعمال کو ضائع کیا ہے اور اعمال ان کے برباد ہیں یہ اب دوسری چیز ذالکہ میں اشارہ ان ایمان والوں کے ان کی تکالیف کا دور کیا جانا اور ان کے حال کی درستگی وہ بھی مراد تھی تو ذالقہ یہ ایمان والوں کی دنیاوی تکلیف کا دور کیا جانا اور ان کے حال کی درستگی کس وجہ سے وہ لدین آمنت تباء الحق کا مربہ بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہیں تو انہوں نے تابیداری کی ہے حق کی مربہ کہ جو ان کے رب کی جانب سے ہے تو یہاں پہ کیا مراد اور جو بندہ حق کی تابے کرتا ہے تو حق کی تابے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس سے دنیاوی تکالیف کو بھی دور کرتا ہے ان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور ان کے حال کی درستگی بھی کرتا ہے تو ظالقہ میں اشارہ ان قبل چیزوں کی طرف تھا جس طرح اللہ نے یہ دو گروہ بیان کیے حق کی تاب کرنے والے اور باطل کی تاب کرنے والے کدار کد رب اللہ لننا سے اور اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لننا سے لوگوں کو امثالہم یہاں پہ امثال سے مراد وہ مثالیں نہیں ہیں بلکہ امثالہم اس سے مراد احوال ایک معنی احوال یا اوصافہم اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کو ان ایمان والوں کے اور ان کافروں کے احوال مزید احوال بھی اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے یا یہاں پہ جو ان کی صفات بیان کی گئیں اسی طرح دیگر آیات میں اللہ ان کی دیگر صفات یہ بیان کرتا ہے اور یا ابن کثیر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے ان کے اعمال کا انجام ہے ان کے امال کا جو نتیجہ ہے وہ مراد ہے امثال سے تو ان کے نزدیک مانا یہ کدا لکیت رب اللہ سے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کو امسال ان لوگوں کے اعمال کا انجام اور ان لوگوں کے اعمال کا نتیجہ کہ کفر بندہ اختیار کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور جو حق کی پیروی کرے اس کا نتیجہ یہ کیا ہوگا فَإِذَا اضالقیت الَّذِينَ كَفَرُوا فربر رقاب یہ اب کافروں کے اعمال کو اللہ برباد کرتا ہے تو اس بربادی کا ایک ظاہری طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ جب کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو کیونکہ فا تفریح ہے قبل پر کہ کافروں کے اعمال ان کو اللہ رائے گاں اور برباد کرتا ہے جس طرح ایک معنی اعمالہم میں ہم نے کیا کہ کفار کی جو چالے ہیں اسلام کے خلاف تو اسلام کے خلاف ان کی چالیں اور ان کے منصوبے کیسے رائے گا اور برباد اللہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو جہاد کا طریقہ بتایا ہے ایسا نہیں کہ تم صرف مسلح پہ مسلح بچھاؤ وضو کرو اور تصبیح ہاتھ میں کو اور یہ کہو کہ اللہ تو اسرائیل کو غرق کر دے اسرائیل دن رات اسی طرح دین کے دشمن دن رات وہ اسلام کے خلاف دن رات وہ اسلحہ بنا رہے ہیں دن رات وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی قوت کو اکٹھا کر رہے ہیں اور تم صرف تمہیں مسلح بچھانے پہ لگایا ہے اور تمہیں صرف بس آسانی کے ساتھ اسلام کا بڑا اچھا پیغام ہے اور اسلام بڑے عادل و انصاف کا دین ہے اور تمہیں صرف یہی ایک ایک ایسا ایک ایسی چیز میں تمہیں مبتلا کیا ہے کہ تم اسلام کا ایک اچھا پیغام جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے وہ پیش کرتے جاؤ وہ تمہارے ساتھ آئے دن تمہارے سینکڑوں مسلمانوں کو وہ ایک ہی حملے میں وہ ملیا میٹ کر دیں لیکن نہ تم میں کوئی غیرت ہے اور نہ تم ان کے خلاف تم بد تک نہیں کرتے چی جائے کہ ان کے خلاف آج امت مسلمہ میں کوئی ایسی اسلامی ریاست نہیں کہ وہ جو غیروں کو مضبوطی سے جواب بھی دے سکے چی جائے کہ ان کے خلاف جنگ میں اور میدان میں کھڑا ہونا تو اللہ کفار کی چالوں کو اور ان کے منصوبوں کو یہ خاک میں ملاتا ہے لیکن کب جب تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو تو تم انہیں گردن کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہ مارو یعنی ان کا خاتمہ کرو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو بیان نہ کرو کہ قرآن میں جہاد ہے اور بہت سارے مسلمان جاہلوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اسلام میں جہاد نہیں ہے اور بڑے ایک میٹھے پیغام کے ساتھ اسلام پھیلا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آیا کافر تمہیں اسلام کا پیغام اس میٹھے انداز میں پھیلانے کے لیے وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے ہرگز نہیں چھوڑ رہا بلکہ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا تھا دوسرے پارے میں وَلَا حَتَّى <تصفيق> وہ ہمیشہ تمہارے خلاف برسرِ پیکار ہوگا یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے جب تک وہ تمہیں نہ پھیر دے اس کی طاقت جتنی حد تک ہوگی وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کی کوشش کرے گا تمہیں ہیومن رائٹس کے نام پہ انسانی حقوق کے نام پہ اسی طرح یہ انٹرنیشنل کورٹ آف کریمنل انٹرنیشنل کرمینل کورٹ آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تمہیں ان ناموں کے ساتھ انہوں نے بہلایا ہے لیکن ان اس کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے سورہ توبہ میں گزرا تھا لا قبو نفی ممن علم ولا ذمہ مومن کے بارے میں نہ وہ کسی وادی کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی ذمہ داری کی کوئی قانون وہ نہیں مانتے لیکن کاش کے مسلمان کو یہ بات یہ سمجھ میں آئے فضالقی تو ملدین کفر اور یہ يَا یاد رکھیں یہ جی اسلام یہ خیرخواہی کا دین ہے اسلام خیرخواہی کا دین ہے اور اس میں خیرخواہی ہے تمام کافروں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی اس میں خیر خواہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دین اسلام ہی نجات کا واحد دین ہے اگر آپ دیکھیں قریش کا حال دیکھیں اور ان کے جو ارد گرد جو عربوں کا حال تھا مکہ میں جہاد کا حکم نہیں تھا اسی لیے بہت کم لوگ وہ ایمان لائے ہیں وجہ یہ کے سامنے وہ جو کفار کھڑے تھے اسلام کے خلاف لوگوں کو منع کرنے کے لیے تو درمیان میں وہ بڑی رکاوٹ تھے اسی لیے اسلام کے بالکل آغاز میں یہ سارے لوگ یہ ایمان سے یہ کافی دور تھے یہ کافی دور تھے لیکن پھر بعد میں جب اللہ کے پیغمبر کو جہاد کا حکم ہوا تو سامنے جو لوگ وہ کھڑے تھے جو لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کر رہے تھے جب سامنے سے وہ لوگ ہٹ گئے تو لوگوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہے تو وہ کھلا اسلام میں لوگوں کے لیے داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ کھلا اسی لیے سورہ نصر میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح جہاد میں ساری دنیا کے لیے خیر خواہی ہے وہ الگ بات ہے کہ آج بعض لوگوں نے اس ظلم کو بھی جہاد کا نام دیا ہے حالانکہ جہاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جائے تو یہ پوری دنیا کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ ہے سامنے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں تو وہ درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور دیگر تمام لوگوں کے لیے جو اسلام کی سچائی اور اسلام کی اقانیت وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور لوگ جوک درجوک اسلام میں وہ داخل ہوتے ہیں ورنہ جب تک یہ سامنے یہ دیوار یہ نہ ختم کی جائے تو دیگر بہت سارے لوگ وہ اسلام میں داخل وہ نہیں ہو سکتے فالکی تو ملدین رقاب چلے انشاءاللہ پھر اسے کل پڑھ لیں گے یہ جی الدین کفرو و سدوآنصبی اللّہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ سدوآنصبی لاہ اور وہ منع کرتے ہیں اوروں کو عنصبی لہ اللہ, اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے عد اللہ عمالم تو برباد ہیں ان کے اعمال یا برباد ہیں ان کی چالیں ضائع ہیں ان کی چالیں اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل کیا نے۔ اور بالخصوص ایمان لائے اس کتاب پر کہ جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے جگہ جگہ یہ بات کی ہے کہ محمد یہ نام یہ نہ کہا جائے لیکن یاد رکھیں یہاں پہ یہ خبر کے ضمن میں ہے یعنی محمد کے بارے میں ذکر ہے تو یہ ذکر یہ کرنا جائز ہے لیکن محمد کو خطاب کرنا یا محمد کے نام سے تو یہ بے ادبی ہے قرآن نے سورہ نور میں آیت نمبر 63 میں اور سورہ حجرات میں آیت نمبر 4 میں آ جائے گا اور حدیث میں جو منع آتی ہے تو وہ یہ کہ آپ اسے پکاریں یا اس طرح بعض لوگوں نے جو دیواروں پر یہ آویزہ کیا ہوتا ہے یا محمد تو خطاب کے انداز میں یا محمد یہ بے ادبی ہے وامنو بمان الز لع محمد اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ سنتے ہیں تو پھر تو یہ عقیدہ ہی خراب ہے اور ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر کہ جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس حال میں کہ یہ حق ہے مرب ربہم ان کے رب کی جانب سے کفرآن ہم سید آتے ہم تو دور کر دیں گے اللہ ان سے ان کی دنیاوی تکالیف یا مٹا دیں گے اللہ ان سے ان کی برائیاں اور درست کر دے گال ان کے حال کو یا ان کے دلوں کو غالکا یہ ماقبل یہ اعمال کا برباد کیا جانا اور یہ گناہوں کو مٹانا یا تکالیف کو دور کرنا اور احوال کی درستگی یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی اور بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے تابیداری کی ہے حق کی میں رب ہیں اپنے رب کی جانب سے اور جو باطل کی پیروی کرتا ہے تو اس کے اعمال رائے گا اور جو حق کی پیروی کرتا ہے تو اللہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کرتا ہے ان کے احوال کو درست کرتا ہے جس طرح اللہ نے یہاں پہ ان کا یہ بیان کیا ان کے اوصاف بیان کیے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال ان ایمان اور کافروں کے احوال ان کے اوصاف یا ان کے اعمال کا انجام اور نتیجہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین